kom kombrei hoger. Ik moet wel hier rond. Ja, zo kom ik verder dan. Nou, maar dat is inderdaad. Oh, pauw, hoor, ze willen kijken, nu. الوراء انا وصلت خلاص حالات کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے حالات کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے اور حالات کے آنے کے لیے جو اس اصلی اسباب بنیادی اسباب ہیں وہ اسباب روحانیہ ہیں وہ انسان کے اعمال ہیں البتہ نافذ جو ہوتے ہیں تو اسباب مادیہ کے ذریعے نافذ ہوتے ہیں اب جدلہ جو ہے وہ زمین کھیلنے سے جائے گا پاون کرنے سے گا زمینوں کھیلنے کا چاہے گا ہاں. لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ انسانوں کے امال ہوں گے جو الگ کے دربار سے مر ہوتا ہے وہ امال پر نافذ ہوتا ہے ہر صبح کی نماز کے بعد فشتوں کی جماعت انسانوں سے لد ہوتی ہے پھر من کا اور اس کے عمر میں لے کر آسمانوں پر چلے جاتے ہیں ہر اثر کو دوسری جماعت لد ہوتی ہے اس کا عمل نامے لے کر آسمانوں پر چڑے جاتے ہیں اور مرایالہ میں یعنی اوپر کا جو نظام ہے مرایالہ میں انسانوں کے اعمال جو ہیں وہ جانچے جاتے ہیں اس پر سے اچھائی برائی کو ادا کیا جاتا ہے ظلم انصاف حیات حیائی اور یہ ساری باتیں علادہ ہوتی ہیں تو جس علاقے سے جیسے امال اوپر چڑے ہیں اس کے مطابق اس علاقے کے لیے فیصلے اترتے ہیں اور فیصلوں کو لے کر جو فرشتے فیصلوں کو لے کر آتے ہیں وہ پہلے بیت المامور دنیا کے اسمان پر بیت اللہ شریف کے اوپر ایک گھر ہے جو فرشتوں کا کعبہ بیت المامور پر آتے ہیں اس کا طب کرتے ہیں وہاں سے بیت اللہ پر بیت اللہ کا طباف کرتے ہیں پھر جائے تو فرقوں کو لے کر زمینیں پھیلتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں تو علاقوں میں امن و امان طوفان بازو باران کٹ ر غالت بیماریاں چیزوں کے نرخ سارے نافذ ہو جاتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں وہ جو امال پر فیصلہ اسمان سے ہے وہ تو اس کے مطابق مطلب پھر ان کا ظہور جو ہے وہ اسباب ظاہریے سے ہوتا ہے اسباب ظاہر سے کذور ہو جاتا ہے لیکن منیاد اس کی اسباب روحانیہ ہیں وہ انسانوں کے امال ہے سنی پر جو بھی وسا ظاہر ہوتا ہوا وہ انسان کے اپنے ہاتھ کا کمایا تھا تاکہ اللہ تبارک اللہ اللہ صلاح انسانوں کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو میں سے تو بتائے وہ کر الگ سے رجوع کر لیں اور یہ ایک ایسا اصول ہے کہ اس کے بارے میں زمین پر پوری تاریخ معلوم پور تم ان سے کہے کہ تم زمین میں پھرو بند رو کی پکانا گوسی نکال تو دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے آدب اللہ سلام سے آزم ال سے لے کر آج تک کے انسانوں کے افرادی اثرات آرکیولوجیکل ریکارڈ حفراتی اثرات ان کے زمین پر چھوڑے ہوئے ہیں اسی لئے چھوڑے ہوئے ہیں کہ انسان دیکھیں کہ ان کا کیا انجام ہوا ہے کیا ان کو سوچ آئے فرعول جو مسل اسلام کے زمانے کا فرعون تھا اس کی لاش کے حرا میں پڑی ہوئی تھی اور جو آئےت نظر اس کے بارے میں ہوئی وہ تھی پر یوم مندر جی کا بدن من خل پکڑا تو آج کے دن ہم تمہارے بدن کو نجات دیں گے تاکہ بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے یہ خل پکڑا جا تو جا یہ مظاہرہ کا سیزا ہے مظاہرہ کا معنی ہوتا ہے مضبوان حال اور زمانۂ مستقبل دونوں پر مول سلمان جو ہے نا حال استقبال دونوں پر اس کو کیا کہ دیں حال استقبال پر ڈال ہے کہ کیا کہتے ہیں دال دا دا دا دا ہے انا ایک کافی ولا پرایا کرتے ہیں نا کہ موفہلے مضاریا حال اور موحال اور مستقبل اور مستقبل کا حال اور مستقبل حال اور استقبال دونوں پر دال ہے نا نا دونوں پر کا جنیس کا ہوا ہے اس کا معنی ہے حال بھی اتا ہے اور مستقبل بھی اتا ہے یہ یورپی لوگ بڑے خبیث ہیں کو قران پاک کی ہے کہ کہ ایک, ایک نقطہ اس کے بات سے بات نکال کے احترال کا راستہ ڈونڈا کرتے ہیں بلایا بس یہ کوئی اس میں کمی بیشی کوئی فضول کوئی فالتو بات اس میں نہیں ہے اور اس میں اتنے مختلف قسم کے مضامین کو اسے ہوئے ہے اور پھر جگہ جگہ بیان کیا بار بار دوہرا کر بیان کیا ہوئے ہے اور اس کے, کے بیان میں کسی جگہ جی تضاد کسی جگہ جی جی کا ٹکراؤ کسی جگہ جی یہ نہیں آ رہا ہے چودہ سو سال سے لگے ہوئے تو چودہ سو سال سے لگے ہوئے کہ اس کسی آیت کو کسی چیز کو ایسے نکالا جس میں کوئی ٹکراؤ آ, سکتا, آ سکتا اس کو پوچھتا ہے کہ تمہارا قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اس کی لاش کو بچائیں گے اور تاکہ آنے والوں کے لیے یہ بال نمونہ ہوتا ہے تو زمانے حال ہی اس وقت کے لیے اور زمانے استقبال مستقبل کے لئے لیے حالانکہ وہ تو ختم ہو گیا اس وقت لوگوں نے دیکھا ہوگا حضرت عالی نظر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کس میں نے سوال کیا اگر یہ لوگ پوچھتے ہیں مغرب پوچھتے ہیں کفار لوگ پوچھتے ہیں اس بارے. تو نے فرمایا کہ ان قریب اس بات کا تمہیں پتا چل جائے گا تو عزد، عزد صاحب کی افواج کوئی اٹھارہ سو کے قریب ہے شاید اٹھارہ سندر کے قریب ساتھ، ساتھ ہے اور یہ کوئی انیس سو بیس کے قریب کر بجوار کا واقعہ ہے کہ فرانس کے آرکیالوجی والوں نے ریسرچ کا کام لیا تھا تو اس میں رامسی کروان کو انہوں نے نکال لیا اور اس کی جو ممی کی جو پٹی ہٹ تو اس کے اندر اس کے جلد پر باقاعدہ ریت کی طے جو ڈبر بدن پر آئی ہے ریت کے جن پر رہت کے زرے نکلے اور اس کا جو قطبہ لگا ہوا تھا اس پر یہ بات لکھی ہوئی تو چرچ والے آئے چونکہ سائی تھا جو تاکہ کافی کام کرنے والا تھا اس کو نے کہا کہ اس کو آپ شیس تھا کہ کچھ آیا نہ کرے آیا کرنے سے مسلمانوں کو بہت بڑی تائید سے لگے جائے گی انہیں کہ جاؤ جی میں نے اتنا بڑا عالمی سطح کا کارنامہ کیا ہوا ہے اس کو میں کیسے شائع نہ کروں شائع کی اخباروں یہ بات ساتے کوئی چیز نکلیں گے تو اللہ تبارک نے ان کے ریکارڈ کو زمین پر بافوز کیا ہوا ہے تاکہ آنے والے انسانوں کے لیے اس کا نمونہ بنے میرا چار سال پہلے پانچ سال پہلے اس کی اس کو فنگس لگ گئی تھی نا فرون کی لاش کو رامشی کی لاش کو اس کو پھر اس میں کام کرنا تھا تو کام کرنے کے لیے اس کو مستر بنی ہو سکتا تھا اس کو پھر فرانس وہاں لے کر گئے تھے لے کر گئے ہیں اس کی طرف دوبارہ انہوں نے ریپیئر کی ہے کچھ کیا ہے پھر واپس لا کر کائرہ کیا جائے گھر میں پہنچایا ہے یاد آیا کسی کو انگلینڈ لے کر گئے تھے آپ ایسی خبروں کو نہیں پڑتے ہیں تو عقیدے کے لحاظ سے ہمارے کام سے برطانیہ لے گئے تھے اور لے جانے کے بعد پھر گیا تو اس کو اس کے ساتھ کوئی عمل کرنے کے لیے تاکہ اس کی جو گروتھ ہے یہ ختم ہو اور پھر واپس لے تو گیا تو کلو فی الحال فرمل ہو گئی زمین میں پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے اللہ تبارک ان کے فرق کو رکھا ہوا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ انسانوں کو غور و فکر کا موقع ملے کہ پہلے لوگوں کے کیسے امال ہوئے مار کو کیسے مانا یا نہ مانا ماننے کے کیا نظر آئے نکلے اور نہ ماننے کے کیا اثرات آئے تو عمومی طور پر دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ان مسائل کا حل وسائل میں ڈوںتے ہیں ان وسائل کا حل وسائل میں ڈھونڈنے کسی کو درست کر کو جائے گا سی کو درست کر کو جائے گا سی کو درست کر کو جائے گا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ان وسائل کا حل وسائل میں نہیں ہے ان مسائل کا حل اعمال کی خرابی میں ہے جس کے نتیجے میں یہ آئے آنکہ. اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے خود اس سے دور رہے ہاتھ سے روک سکتے روکے, روکے، مان کو سمجھائے کو نہیں تو کنارا کشی اختیار کرے دل سے نفرت کرے دل سے بدلنے کی دعا کرے ہاتھ میں سے کی دعا کرے یہ ساری ترسیل اخبار اختیار کرتا ہے تب جان چھوٹتی ہے ورنہ اگر شہر سے جو ذہنی تبدیلی میں اس پر بات کر کے لکھے جب منقرات کے شیڈو پر آفات افطانیاں نازل ہوتی ہیں تو پھر نیک لوگ بھی اس کے ساتھ بلوبت کیے جاتے ہیں اور رگڑا ان پر بھی آتا ہے اس کے لیے شرائط ہیں کب نہیں آئے گا تب نہیں آئے گا جو خود بچتے ہوئے دوسروں کو روکنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کے تین درجوں میں سے جس درجہ بس ہے وہ کریں گے اور میں سامنے ڈھونڈنے کی چھٹی نہیں کہ میں نہیں کر سکتا میں تو نہیں بول سکتا جی. میں آپ سے نہیں روک سکتا نہیں اگر آپ روک سکتے ہیں اور آپ کا بس ہے آپ کی طاقت ہے کہ آپ جائے گا, گا. تو اور آپ سے نہیں روک سکتے روزان سے روکنا خود نہیں روک سکتا ہے روکنے والوں کو تیار کرنا ان کو فکر مند کرنا چاروں طرف جو آپ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ باتوں کا نتیجہ جس وقت یہ روس آ رہا تھا افغانستان میں دوست سے پہلے ہمارا ایک دوست تھے مولی سمجھوائے صاحب مجدور ہوتا تھا اس پر پورا مجدوری کا دورہ تھا تو کہتے اس میں یوبیل کے دورے میں میرے کل میں یہ بات اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی تھی کہ افغانستان میں پھر کر ان کے سارے علماء کو بیدار کرو اور ان سے کہو کہ تمہارے ملک پر سخت ذاب آنے والا ہے اس کو روکنے کے لیے تم کوشش کرو تو کہتے میں جا کر مدرسوں میں مسجدوں میں مدرسوں میں, میں گستا تھا کہ ایک لمبا جگہ پہنا وہ تش نہیں ہر جگہ پر نہیں تھا یہ بات میری سمجھ میں آ رہی تھی تو ان کی علماء سے ان کے مدارس کے لوگوں سے میں اس بات کو کہتا تھا زمنگ دیکھا پورا دورہ کیا کی میں پاگل پانی کیا رکھنا یہاں تک یہ جب جو ہو گیا بس اللہ کا لاب آ گیا سے نکالے گئے عورتیں بےزت ہوئی مال ضائع ہوا بمباریاں ہوئی مارے گئے تو یہ کچھ تو خون تو آپ حق کو نافذ کرنے کے لیے کرنے کے لیے کمر باندھ کر یہ نہ ہوتا کہ جب جہاد کا فرضیت ہو چکی ہو اور جہاد سے پہلوتا ہی کریں مسلمانوں پر جہاد کی فرضیت ہو چکی ہو اور پہلوتا ہی کریں تو جتنا کچھ تو خون سے بچنے کے لیے پہلوتا ہی کرتے ہیں اس سے زیادہ کچھ تو خون ہوتا ہے اور اگر جہاد کرتے ہیں تو اعزاز کے ساتھ اعزاز کے ساتھ رہتے ہیں اس میں بہزت بھی ہوتے ہیں یہ بھی بہزت ہوتے ہیں ان کی عورتیں بھی بہزت ہوتے ہیں ان کے سامنے بہزت اور یہ مشکل کر نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے اس وقت کوتائی کی تھی جس وقت کی اس کے لیے کھڑا ہونا فرض جہاد کے لیے کھڑا ہونا اس وقت اتائی ہوئی چاروں طرف جو فساد دیکھ رہے ہیں اس میں اپنے بخش کے مطابق کوشش کریں دعا کے لیے کوشش کریں زبان لا کر کوشش کریں پنجاب میں جا کر کوشش کریں اس بڑائی کو روکنے کی ریکارڈ کرا جو ہو رہی ہے لہٰذا بلاکوٹ کوٹل میں کیا ہوتا تھا اس سے پتا تھا نا پتا تھا اور یہاں تک کہ وہ جا کر کو اتنا نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ نہ کرو نہیں کہہ رہا تھا یہ کاروبار ہے سوریا راف کا مہاراج کا در چل رہا ہے نا سوریہ راف کے پہلے اصولوں قواعد احکامات کو بیان کرنے کے بعد پھر تمثیلی واقعات ہیں چودہ رکو میں چودہ رکو میں تقریباً کوئی آٹھ نو یا دسمروں کے واقعات ہیں اس میں قرآن پاکی بار قدر کر کے اے احکاماتوں نے بیان کیے جب قوم نے ٹھکرایا اور نمانا فضرت حمر رجفا اغضت حمر رجفا پھر آپ پکڑا ان کو زلزلے فغضت حمر سیحا پھر آپ پکڑا ان کو چیف ہفتنگار میں اور فاخذ میں ہوں عذاب جوم ذلہ پھر ان کو پکڑا اگر صاحبان کے عذاب نے صاحبان کا عذاب کیا کہ بادل آ گئے اور بادل سے برسی آگ ٹھیک ہے اور اس سے بچانے اپنے آپ کو بچنے کے اور سب کو بچانے کے اصول کو ہم نے بیان کیے ہوئے ان کی پابندی کی جائے گا افغانستان پر جو حالات آئے جب ان کے ولی میں ہوتے تھے نا. شادیوں کے ولی میں تو ایک طرف لوگ لمبی لمبی ڈاڑیاں تصے لیے بیٹھے ہوتے تھے اور جماعت کی نماز بھی کھڑی کرتے تھے اور بھی شادی میں دوسری طرف جائے تو شراب کے ٹب لگے ہوتے تھے برسے اور نماز پڑھنے والے باشرہ لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا کہ اس کو روکتے یا آواز اٹھ کر چلے جاتے او ہل علیہ السلام انکل قضا و کزا دلیہ پکا لایا نتیم آبدو کا فلانند لمیا سے اللہ وہی بات پر ہیلام کو تباہ کر دیں عمر اس وزیر کہ اللہ اس نے آپ کو فلانا بندہ بھی ہے نے پلک جھپکنے کے برابر بھی ماسی ترگناہ کیا ہے آنکھ کے چھپکنے کے بقدر بھی اس نے گنا اور مافیت نہیں کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے وہی ہوئی غالب اب والے ہی اس کو بھی غرق کر اس کو بھی غرت کر اس کو بھی کر اور سب کو غرق کر اور فرمایا لمار کر تو اس کا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اتنا فرمانی سے کہ کو دیکھ کر متغیر نہیں ہوا اس طرح غصے کا سار نہیں آیا جو کم در کی نفرت ضروری تھی اس کے لیے اور در سے کرنا صحیح ہونا ضروری تھی اور غلط محسوس کرنا غصہ محسوس کرنا ضروری تھا اتنا اس میں بھی اس نہیں کیا ہے اس پر سے ان کو غلط کیا جا رہا ہے کہ کتنے ہیں کتنے یہ ڈاکٹر سیاز نان پڑا شاید سات فروخت سات بندے کل کل سات بندے اور دیکھے انوز بادشاہ کی حکومت وہ ن بادشاہ کی حکومت تھی ڈینوز بادشاہ کی حکومت اور اتنا ظالم بادشاہ کہ جس نے اتنا کچھ تو خون کیا تھا بڑی ساحر کا کہ بستیوں کی بستیوں اور جاڑ اور اس میں سے سات بندے سات نوجوان اٹھے اور انہوں نے غور و فکر کیا اور اللہ سبارکول نے ان کی رہنمائی فرمائی اور ان کو توہیر کی سمجھ پیدا ہوئی اور انہوں نے مل کر اکٹھے ہو کر اس بات پر وعدہ کیا کہ ہم عقیدت توحید کو اختیار کرتے ہیں اور پر انہوں نے کہا کہ عقیدت توحید کو اختیار کرنے کا انجام تو ہوگا جو دیکھا اس سے پہلے کا کیا ہوا ہے ہم کیا کریں گے تو اس میں جس وقت آدمی اس بچاؤ کی صورت دو بچاؤں کی صورتیں ہوتی ہیں یا تو آدمی ہاتھ سے زبان سے دل سے اس کو روکنے کی ٹکڑے میں لگ جائے یا وہاں سے جت کرے میں سن روسی فوج سے انسی متری ہے نا اور ستتر میں انقلاب آیا ہے ستر میں جو تو پاکستان میں انقلاب آیا ہے سن میں اور اس کی حکومت اور زولگ کا مسئلہ آیا تھا سن ستر میں اور غالبان ستر نہیں ہم گئے تھے ہمارے ساتھی ہوتا تھا, ان دنوں وہاں پر کا کرتا تھا، دعا خانا دیکھتا تھا کچھ نہ کچھ علاج بھی کرتا تھا کچھ آسودھا حالات تھے اس کے تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں پڑکنار سے ایسا ایسے والے لوگوں کا علاقہ ہے کہ یہاں آدمی کے کل پر ظلمت سائی اور بندش اور بوجھ رہتا ہے تو اب یہ پچھلے مہینوں میں جو وہاں کچھ تو خون ہوا دیکھا دیکھیے سائز میں کی ہوئی تھی سال کا آپ نے ہجرت کی ہجرت کر کے ہے اور پوری مملکت ہے ایک طرف سات آدمی ایک طرف سات آدمیوں کا اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے حالت کا سامان فرمایا اس دور میں یہ بھی بستی ہے صابر کعب کا غار اور بستی ہے اب اس کو رجیب کہتے ہیں اب آج کا اس کا رجیب ہے تو صابر رقیم رکیم کو کہا ہے نا تو عموماً یہ عربوں میں ہوتا ہے کہ کاف کو جو ہے تو جیم سے بدل بھی بدل دیتے ہیں اور آج کل رجیب مانا گزرنے کے ساتھ ساتھ مطلب چار ہزار سال تو گزر گئے ہوں گے رجیب بن ہے ہے یہ وہاں پر گئے چھپ چھپ اپنے آپ کو نکالتے نکالتے کھیل کے بانے سے گیند اور فٹ کو لے کر نکلتے نکلتے مچھلی سے نکل گئے اور سارے سفر کرتے ہوئے تھوڑے سے پیسے پاس سے سفر کرتے پر گار آیا بڑا اچھا تھکاوٹ کے مارے وہاں لیٹ گئے جو لیٹ گئے سو گئے کوئی باقی رہ سکتے کیسے آیا کہ تین سو سال روز سوئے رہے تین سو سال اضافہ کرو اس پر نو کا تین سو نو سال تو تین سو سال روشمسی اور تین سو نو ہے کمری کو میں پاک تین سو نو سال کا میرے بڑا عجیب اس میں دکھ رکھتا ہے میں میرا تو سنینا بس زیاد ہوتے تھا تو, تو سوئے رہے تین سو سال تو روا کرو اس پر نو کا تو شمشی ہے تین سو سال ہے اور کمری ہے نو تین سو نو سال تین سو نو سال سوئے سونے کے بعد جاگے جاگنے کے بعد تین سو نو سال میں گیا تو کی قوموتی بدل گئی حالات بدل گئے کوئی نئے کسائی بادشاہ نئے سارے بادشاہ آ گیا اور یہ جاگے جاگنے کے بعد ایک دوسرے کو ہیں کہ, کہ کتنے سوئے کہا یا تو ایک دن سوئے یا آدھا دن سوئے جب جاگ گئے تم نے کہا کہ ایک آدمی سے کہا کس طرح کریں پیسے کہ جا کے بھوک لگی میں کھانا لے کر آئے بازار سے اور اسے کہ جا کر تحقیق کرنا حلال ولام کی تاقی کرنا اور حالات کی محتاط کرنا ہمیں وہ چلا گیا سکہ دیتا ہے لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو اس آدمی کو دیکھتے ہیں سکے کو دیکھتے ہیں وہ سکہ وہ بند میں چالو ہی نہیں اے دکاندار دوسرے کو دکھاتے ہیں کو دکھاتے ہیں آدمی کو پھرا رہے ہیں چاروں طرف سے اگر کوئی سمجھدار تھا اس نے یہ تو تین سو نو سال پہلے جو بادشاہ گزرا تھا اس کا سکہ ہے تین سو نو سال کی بات نہیں آ تو کل وہ سے نکلے تھے فلانے گاؤں سے نکلے تھے صبح ہم جانے ہیں اور میں روکی نکلے آیا اتنا جا ہو گیا تو لوگ بادشاہ تک خبر پہنچی بادشاہ کے دربار میں حیات بادل نماد کا جھگڑا کر رہا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیسے ہے کیسے ہو سکتا ہے تو اس بات کو اللہ تو بارہ کے لیے ایک سبوت کے طور پر مانا چاہتا تھا یہاں تک لوگ آئے ملے ان سے سادکا کو دیکھا اور ملے ان سے اور وہ لوگ ان سے مل کر لادا ہوئے اپنے گئے لاد ادھر گئے جب وہ لوگ آئے تو بس آر پھر ایسے حال میں ہو گیا تھا کہ وہ اندر نہیں جا سکتا تھا کوشش کی سوراخوں سے دیکھ سکتے تھے کہ آدمی کھوئے ہوئے ہیں کروٹیں ہی بدل رہے ہیں جیسے بس پھر اس پر قدر نہ ہو سکے کہ اندر پہنچ سکے ان کو نہ تو بار نے پھر اندر کر دیا اور ان سے پھر واپس اور اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے بر جنت کی زندگی میں ان کو اٹھا لیا ان کو حجرت ان کو سمل سے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے کفر کو کفر کی دسترط سے پسند بچایا اور اللہ نے ایک قسم کا معاضہ اور ایک مدد کا نمونہ بنایا اور اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے برائے راست ان کے جنت کا فیصلہ فرما کر اعزاز باقی تو اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ ایسی حفاظت کے حالات فرمائے اگر ہم ترتیب کچھ کار کیے ہوئے ہوں گے اس دن ہمارا مہمان آیا تھا جو کوسو میں کام کر کے آئے ہوا تھا تو بتا رہا تھا کہ اس کو سوہ میں اور بوستیاں کے علاقے میں جن دنوں کے سخت پشت کر رہے تھے عیسائی ان دنوں ہی بعض ایسے دیندار علاقے تھے کہ دونوں کی طرف قدم نہیں بڑھا سکے دی. قدم نہیں بڑھا سکے دی. ان کو اللہ دکھا دیتا تھا باوجودگی کتنے مخالفت لالات ہوئے سب کا کترا کتری کر رہے ہیں کچھ تو خون ہو رہا ہے وہ محفوظ رہے تو چکی میں آٹا گندم کے دانے پس رہے ہوتے ہیں سخت سردی گندم کے دانے پس رہے ہیں اور گھن جو ہے میش کے پاس آرام سے بیٹھا ہوا گرمی گندم اٹھا رہا ہے آٹا بھی کھا رہا ہے گرم گرم جگہ پر بھی رہ رہا ہے مزے سے رہ رہا ہے اور چاروں طرف گندم کے دانوں پر متائی کو رگڑا جا رہا ہے ہم اور آپ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی ترتیب پر ہوں گے تو اپنے خراب حالات میں بھی کہ جہاں گنوں کے دانے پک رہے ہوں گن کی طرح اللہ تبارک اطمینان میں اطمینان سے اور آفیت سے رکھے گا ٹھیک ہے نا اور یہ اللہ تبارک سراج ہے تو آسانی کے ساتھ اعزاز کے ساتھ اہل ایلیزمرت میں کر کے اٹھا لے گا وصات محفوظ کر